أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقبرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا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 ولودف مہانہ تبارک الدی بابرکت اللہ کی ودات جعلفسما ابروجہ جس نے بنائے آسمان میں برج و جالحفی حاص را جھا اور بنایا اس میں جمکنے والا سراج یعنی سورج شراب و قمر اور چاند جو روشن ہے محب و لدی جالحر خلف اور وہی اللہ کی ذات ہے جس نے بنایا رات اور دن کو خلفت ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے لمن ارادہ ان زک او آرادہ شکورہ جو چاہے یہ این یعنی ذک کر نصیحت پانا او آرادہ شکورہ یا یعنی شکر ادا کرنا چاہے و عباد الرحمن اور اللہ کے بندے رحمان کے بندے اللہ دظین امشون الارض ہونا جو چلتے ہیں زمین پر ہن نرمی سے و اِداخا تاہم الجا اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ قالو سلامہ تو کہتے ہیں ان کو سلام یا سلامتی سے چل دیتے ہیں والذین اور وہ لوگ یبیتون جو راتیں گزارتے ہیں ربی وقرب کے لیے سجدم و قیامہ سجدے اور قیام کرتے ہوئے والذین اور وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں رب نصرف عنا عذاب جہنم اے رب ہمارے اسرف عنا پھیر دے ہم سے ہٹا دے ہم سے عذاب ب جہنم, جہنم کا عذاب ان نا آزابہ کا ناگرامہ بے اس کا آداب جو ہے کا ناگرامہ وہ ہے چمڑ جانے والا یعنی آدمی پر لازم ہو جانے والا انَََاسا عت مستقر و مقامہ بے بہت برا مستقرن ٹھہرنے کی جگہ ہے وہ مقاماً اور قیام کی جگہ ہے وہ لدین ادا انفقو اور وہ لوگ جو جب خرچ کرتے ہیں لم یوس رفو و لمحہ نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں والمی قطرو اور نہ تنگ دستی یعنی کہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ کیا نبی نظاری کا اور اس کے ہے اس کے درمیان قوامہ کے معنی یعنی کس چیز کو سیدھا رکھنا اس کے درمیان سیدھا جو صحیح رستہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں خرچ کرنے میں آخر اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود الح کو والتر الََََََََََ صیم اللّہ اور نہ ہی کرتے کرتے ہیں اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا اللہ بالحق مگر حق کے طور پر حق کے ساتھ یا یہاں پر حق ہے اس کو قتل کرنے کا والا یضن اور نہ ہی ہینا کرتے ہیں اور میں یہ اور جو بھی یہ کام کرتا ہے یلق آسام یلق تو پائے گاسام بہت بڑا گناہداف لہل آذاب جس کے لیے دگنا کیا جائے گا بڑھایا جائے گا اس کے لیے آذاب کوم قامہ قیامت کے دن بیا فِيهِ ہی مہانہ اور رہے گا وہ اس میں مہاناً زلیل خار ہو کر آیت 61 سے انہتر تک کی تلاوت اور ترمہ پیش کیا گیا ہے مات اللہ تعالیٰ تبار اقلت جا عالف اسلم بروجا بابرکت اللہ کی وہ کہ جس نے بنائے آسمان میں برج <تصفح> اللہ تعالیٰ کی دات کے بابرکت ہونے کا معنی کہ کس قدر اس کی خیر و برکات ہیں اس کائنات کے اندر اور اصل برکتوں کا جو حقدار ہے وہ اللہ کی ذات ہے تو بروجن برج کیا ہے اس کے پہلے بھی درکش کر چکے ہیں کہ اس کے مختلف علوال مانے کیے ہیں بعد میں کہا ہے کہ جو بہت بڑے بڑے کواقب ہیں سیارے ہیں سیارے ہیں آسمانوں کے اندر تو اور یہی قول جو ہے وہ زیادہ قریب ہے اور بعد کہتے ہیں کہ اس سے مراد چاند کی منزلیں ہیں جو سال میں بھر میں طے کرتا ہے بروج یعنی تو خیر تو اس سے مراد یعنی وہ سیارے بڑے بڑے جو اللہ نے ہاں جی گلیکسیز ہاں جی تو اللہ تعالیٰ نے بروج اپنے سیارے بنائے آسمان میں وجہ الفیحہ سیرا اجن اور بنایا اس میں چراغ یعنی سورج و قم منیرا اور چاند منیرا روشن تو چاند اور سورج کو دونوں کو الگ الگ ان کا ذکر قرآن کریمی کئی جگہوں پر آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاند اور سورج کی روشنی کا جو سلسلہ ہے وہ ایک جیسا نہیں بلکہ وہ الگ ہے اور سائنسی تجزیات کے مطابق کیا ہے کہ اثر سورج جو ہے وہ روشنی دیتا ہے اور چاند اس سے اسی کی روشنی سے منور ہوتا ہے لیکن اللہ عالم جو قرآن کے اگر دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ چاند کی اپنی روشنی ہے چاند کی اپنی روشنی ہے تو سورج کی صرف روشنی سے نہیں ہے لیکن دونوں کی روشنی میں اللہ نے فرق رکھا ہے کہ سورج کو وہ روشنی دی کہ جس میں تپش ہے گرمی ہے ایک ہی ایک توانائی ہے اور انرجی ہے جس سے مخلوقات مخلوقات کی ضرورت ہے مختلف طرح کی نباتات کی انسانوں حیوانوں کی اور چاند کو صرف جو ہے وہ ایک ٹھنڈی روشنی دینے والا بنایا جس میں وہ چیز وہ انرجی وہ توانائی وہ چیزیں نہیں ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان کہ آسمانوں کے اندروں سے جو اس گلیکسیز کو ان سیاروں کو بنایا ہے اور ساتھ اتنے بڑے سورج اور چاند کو بنا دیا ہے بہو و لذیذ فتع ارادۂ ذکر اور پھر مزید اللہ کی قدرتیں اس کی نعمتیں کیا ہیں چاند سورج کی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد اور اس میں طرح طرح کے انسان کے لیے جو فائدے ہیں جو انسان کے لیے اس کے دنیا آخرت کے یعنی دنیاوی معاملات کے حوالے سے اس کے جو یعنی مفید چیزیں ہیں اس کے ساتھ ہی کہ رات اور دن کو جس کو بنا دیا اللہ تعالیٰ خلفہ خلفہ کے یہاں پر کئی معنی ہو سکتے ہیں ایک تو خلفہ کے معنی خلف سے کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے کہ دن جاتا ہے اور رات آتی ہے اور رات جاتی اور دن آتا ہے تو ایک تو خلفہ کا یہ معنی اور خلفہ کا دوسرا معنی کہ ایک دوسرے کے خلاف خلاف کے خلفا سے خلاف سے کہ ایک دن جو ہے وہ روشن ہے رات اندھیری ہے دن جو ہے وہ یعنی کہ اس میں تپش ہے گرمی ہے رات میں ٹھنڈک ہے اس طرح کی چیزیں تو اس کے اندر دونوں کے اندر جو اختلاف ہے ان نف اختلاف اللہ علی وَََََََََََََنہ اور میں اللہ نے جس کا ذکر کیا کہ بے شک رات اور دن کے اختلاف اور اسی طرح خلفہ کے معنی ایک دوسرے کی مخالفت کرنے والے کہ ایک دوسرے پر چھا جانے والے کہ رات دن کے اوپر چھاتی ہے اور دن رات کے اوپر چھاتا ہے یوش النہا یا طلبو حسیثہ کہ ڈھانکتا ہے رات کو دن سے دو اور دونوں ایک دوسرے کا جو ہے وہ یعنی کہ بڑی تیزی کے ساتھ پیچھا کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد کہ مختلف رات اور دن کے جو انداز ہیں اس طرح خلفہ کا معنی کہ اختلاف ان کے اندر اس کے لمبے چھوٹے ہونے کے بارے میں بارے میں بھی کبھی کبھی رات لمبی ہے دن چھوٹا ہے اور کبھی دن بڑا اور رات چھوٹی ہے تو اس اندے اس انداز سے جو رات اور دن کے اندر اللہ نے اختلافات رکھے اور اس میں طرح طرح کی جو لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں ان اختلافات کے اندر کہ دن کو روشنا بنا کر کام کے لیے اور رات کو اندھیرا بنا کر آرام کے لیے اور اسے فمائن آراد آئیں زخ جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے قدرت کو جاننے کی اللہ کی عظمت کو جاننے کی کہ اللہ کی کیا قدرتیں اس کے اندر کیا عظمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی اللہ کی محدانیت کی کیا دلیل ہے اس کے اندر اور یا ذکر کے اندر یہ بھی کہ جو نصیحت پائے کہ کس انداز سے رات اور دن جو گزر رہے ہیں انسان کو ایک بہت بڑی تنبیہ کر رہے ہیں اس کے لیے ایک الارم ہے ہر روز کا کہ جو اس کو تنبیہ کرتا ہے کہ تیری زندگی کس طریقے سے جا رہی ہے کیونکہ اگر ہمیشہ ایک ہی طرح کا دن ہی رہے کہ جس میں انسان کو وقت کے گزرنے کا پتہ نہ چلے تو, تو اس میں وہ احساس وہ چیز نہیں ہے لیکن رات آ رہا ہے آ رہی ہے دن جا رہا ہے دن جا رہا رات آ رہی ہے سورت ہو رہا ہے غروب ہو رہا ہے تو اگر آدمی اس میں اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس کو بہت بڑی نصیحت ملے رہی کہ کس انداز سے اس کے دن رات زندگی کے تیزی سے گزر رہے ہیں اس لیے سارا اسلام کے بارے میں جسے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انسان تو دن ہے ان لما انتعامن کہ تو اصل میں دن ہے کلاضہ بومن یاضہ ببا د کہ جیسے جیسے کو دن گزر جاتا ہے تیرے تیرے تیرا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے یعنی تو دن راتے ہیں تو دن ہے ان دن دن سمرات ان دن راتے ہیں جیسے کوئی دن گزر جاتا ہے تیرا ایک حصہ ختم ہو گیا تو اس میں بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی ایک تمبی ہے الارم ہے اور خصوصاً یعنی اگرچہ اس زمانے میں اور بھی بہت سے الارم ہیں یعنی کہ گھڑیاں یہ ساری چیزیں کہ جو انسان کو تنبی کرنے والی ہیں کہ کس انداز سے نہ کہ گھنٹے نہ منٹ بلکہ سیکنڈ اور سیکنڈ کا بھی کچھ حصہ کس طریقے سے انسان کے گزر رہے ہیں اور اس کو موت کے قریب کر رہے ہیں تو اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کائنات کے نظر اللہ نے رکھی ہیں انسان کو تنبی کرنے کے لیے اس کو اس بات کی کہ تیری زندگی محدود ہے اور تیرا وقت محدود ہے اور کس قدر تجھے ضرورت ہے اس اپنے تھوڑے ملے ہوئے وقت سے فائدہ اٹھانے کی لیکن انسان ہے کہ کوئی باتوں کی پرواہ نہیں سوری کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے نہیں احساس ہوتا کہ رات گزر گئی کئی گھنٹوں کی رات جو ہے وہ گزر گئی اور زندگی میں اتنی اور کمی آ گئی شام کو سوری کو غروب ہوتے دیکھتا ہے اور کوئی احساس نہیں ہوتا کہ پورا دن جو کئی گھنٹوں کا ہے وہ زندگی سے نکل گیا کم ہو گیا تو ہر چیز کو انسان دیکھتا ہے اس کے سامنے ہے لیکن کوئی احساس جب ختم ہو جاتا ہے عقل نہیں ہوتی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو لی الباب <coughs> کے اس میں نشانیاں ضرور ہیں کہ لیکن کن کے لیے عقل والوں کے لیے عقلوال سمراد یعنی جو عقل کو استعمال کرتے ہیں کوئی جب جو جانور کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو, کو کوئی پرواہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس انداز سے زندگی جا رہی ہے تو اسی اللہ مات علی علی علی علی علی جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرنا پہلی نصیحت تو اللہ تعالیٰ کی معرفت پہچان کے حوالے سے اور دوسری نصیحت اپنے آپ کو اپنی حقیقت کو اپنی زندگی کو جاننے کے حوالے سے او آرادہ شکورا یا چاہے شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر کیا نعمتیں رکھتی ہیں سورج چاند ہے سفر کرو یا رات اور دن ہے اور ان کے اندر اللہ کی کیا کیا نعمتیں ہیں کس انداز سے اللہ تعالیٰ کی انسان کے لیے خیر و برکات ہیں ان کے اندر دنیا کے فائدے ہیں تو جو چاہے اللہ کا شکر ادا کرنا تو ہر چیز اس کو ایک ایک لمحے میں اس کو تمبی کر رہی ہے کہ اللہ کے اوپر اللہ طرف سے اللہ کی طرف سے تیرے اوپر کیا انعامات ہیں کیا احسانات ہیں اور کس قدر تو یہ ضرورت ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے وائی اباد الرحمان الدین امشونہ النا جب اللہ نے اس بات کا ذکر کیا نعمتوں کا ذکر کیا اور یہ بیان فما یعنی کہ نعمتوں کو اس لیے بیان کیا تاکہ نصیحت حاصل کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان بندوں کا ذکر کرتا ہے کہ جو واقع ہی ان چیزوں کو حقیقت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور نصیحت حاصل کرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو فمائے وائی اباد الرحمن اور رحمان کے بندے پہلی بات تو کا لفظ جو ہے وہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے یا دو اس کی حیثیتیں ہیں ایک حیثیت ہے کی کہ اللہ کی ہر مخلوق جو ہے ہر انسان اللہ کا کیا ہے عبد ہے چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو اس لحاظ سے کہ اللہ کا بندہ ہے اللہ اس کا رب ہے اور اس لحاظ سے اس کا ہر یعنی ان کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا عبد ہے تو ابودیت کا یہ حیثیت جو ہر انسان کے لیے ہے اور یہ بھی ایک انسان کے لیے شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا لیکن اصل جو عبودیت کا دوسرا استعمال ہے وہ کیا ہے عبد کے معنی یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ایک تو ہے بندہ ہونا یعنی انسان ہونا کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے یہ انسان ہے یہ بندہ ہے اللہ اس کا رب ہے چاہے اس کی عبادت کرتا ہی نہیں کرتا اور دوسرا حیثیت جو ہے وہ ابود کی کہ جو ابد کا حقیقی لفظ اس کا معنی جو دیتا ہے عبودیت کا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا اللہ کی عبادت کرنا اور یہ وہ اصل وہ شرف اور مقام ہے جو انسان کے لیے اس سے وہ چاہے کوئی مقام نہیں چاہے کوئی نبی ولی ہو کوئی بھی ہو کسی انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا عبد کہہ دے اور خصوصاً یہاں پر عباد الرحمن اگر اللہ تعالیٰ عباد اللہ کہتا ہے تب بھی بہت بڑی بات تھی لیکن رحمان کے ساتھ اللہ نے اپنے رحمان کے نام کے ساتھ اپنی صفت کے ساتھ اس بندوں ان بندوں کو ذکر کرنے میں اس میں کیا مزید ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کیا شفقت مہربانیاں ہیں ان کے ساتھ تو عباد الرحمن اور واقعی اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو وہ بندگی کا وہ عبد ہونے کا جو حیثیت ہے اختیار نہ کرتے یعنی عبد ہونے کی جو بندگی کی حیثیت ہے عبادت کی حیثیت ہے وہ ہے ہی اسی وقت جب رحمان کی رحمت ہوتی ہے تو فرمایا وہ عباد الرحمان اور رحمان کے بندے اس کے بعد اللہ نے ان کی صفت بیان کی کہ رحمان کے بندے کون ہیں يمشون على الارض الرجہ اور یہ صفات جو اصول کے آخر تک تقریباً ذکر آتی ہیں مختلف صفات جو ذکر کی اللہ نے اس میں تین طرح کی مختلف صفات ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے کہ اللہ کے ان نیک بندوں کا عباد الرحمن کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے اللہ کی عبادت میں ان کا کیا معاملہ ہے دوسرا ان کا بندوں کے ساتھ معاملہ بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہے اور بندوں کے ساتھ ان کے کی کیا تعلق ہیں اور تیسرا ان کے اخلاق و کردار کے حوالے سے کہ ان کے اخلاق و کردار کیا ہے کن صفات کے یہ مالک ہیں ماہ و اباز الرحمان الدین یمشونا الد ہونا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں اللہ جو یمشونا چلتے ہیں الر زمین میں حونا حین سے مان کے کس چیز کا آسان ہونا نرم ہونا تو جو چلتے ہیں زمین پر آسانی سے نرمی سے آجزی سے اور اس کے اندر بھی دو معنی ہیں ایک ظاہری چلنا ہے اور ایک ان کا چال چلن ہے سمجھے چال چلن کے معنی کیا ہوتا ہے ان کا کردار و اخلاق تو ایک ظاہری چلنا ہے اور وہ بھی اس چلنے کے اندر نرمی نرمی ہونے کا معنی اکڑ کر نہیں غرور سے نہیں تکبر سے نہیں پاؤں مار کر نہیں سمجھا نا لیکن اس کے باوقار طریقے سے سکون و اطمینان کے ساتھ نہ کہ صوفیوں کی چال کے آدمی ایسے چل رہا ہو جیسے کہ پتنی کتنے عرصے کا بیمار ہو اس کو دو مہینے سے کھانا بلا ہو ہاں وہ چال نہیں ہے بلکہ چال اس سے مراد سکون وقار کی چال چاہے اس میں تیزی ہو اور یہی سنت ہے جس سے قریبی اکمل صلی اللہ علام کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ آپ جب چلتے تو ایک قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ چلتے اور تیز چلتے حتیٰ کہ دیکھنے والوں کو ایسے پتہ چلتا کہ جس طرح آپ اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہوں یعنی اونچائی سے نیچے آدمی جس طرح آتا ہے تیزی کے ساتھ اترتے ہوئے اس انداز سے آپ کا چلنا ہوتا کہ نماع الحتم الصب حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ ایسے آپ چلتے جس طرح کہ یعنی کہ کسی اونچی جگہ سے نیچے آ رہے ہوں تو اس لیے یہاں پر چلنے سے مراد یعنی کہ آسان چلنے سے یا نرمی سے چلنے سے امراد بیماروں کی طرح چلنا نہیں ہے بلکہ سکون و وقار کے ساتھ چلنا جس کا اللہ کے علمائے کہ آتے مسلا فلاں اطوحہ و ان تم وانتم تسعون کہ نماز کے لیے جب آتم آتے ہو تو دوڑ کر نہ آؤ وہ اطوحا و نماز کے لیے آتے ہو تو اطمینان و سکون کے ساتھ چلتے ہیں وقار کے ساتھ چلتے ہوئے اب فمادر تم فاتم فصل نماز کا جو حصہ مل جائے پڑھ لو باقی جو یعنی کہ چھوڑ چکا ہو اس کو بعد میں پورا کر لو <تصفح> تو کہنے کا مقصد تو اس سے مراد یعنی جو چلنے کے اندر ایک قوت ہو طاقت ہو سکون و اطمینان وقار ہو نہ کہ بیماروں کی چال ہو کہ جس طرح کے بعد لوگوں نے اس کا غلط معنی سمجھا ہے تو یہ ظاہری چال اور دوسری اس کا چال چلن کہ زمین پر چلتے ہوئے یعنی کہ ان کو کوئی فساد نہیں کرتے دنگہ فساد نہیں پھیلاتے بلکہ امن و امان کا پیغام ہوتا ہے جہاں بھی جائیں جہاں بھی اٹھے بیٹھے ہر طرف وہ یعنی کہ خیر و برکات ان کی ہوتی ہیں کوئی دنگے فساد نہیں کرتے کیونکہ اللہ نے کافروں کا منافقوں کا اس طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ آف العبی فساد کہ جب چلتا ہے زمین میں تو دنگے فساد کرتے ہوئے اس لیے ان کے خلاف عباد الرحمن کون ہیں کہ جب چلتے ہیں زمین میں سفر طے کرتے ہیں کچھ بھی ان کے ہوتے ہیں معاملات تو اس میں امن و امان اور لوگوں کے لیے خیر و بلائی اور یہ چیزیں ان کے ہوتی ہیں معدا خاطم الجاہل النق السلام دوسری صفت کیا بیان کی کہ جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل اور جاہل سے مراد یہاں پر ان پڑھ نہیں ہے. جاہل سے مراد یہاں پر جو اپنے اخلاق و کردار میں جاہل ہیں یعنی پڑھا تو پڑھا لکھا تو بہت ہوگا انسان لیکن عقل کا بیچارہ پیدل ہے عقل اس کے پاس نہیں ہے یہ نہیں پتہ کہ معاملہ کس طرح کرنے ہیں اس لیے آپ دیکھیں گے با اوقات کو بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے پی ای ڈی پروفیسر کو طرح کے ڈاکٹر انجینئر بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سکالر لیکن ان کے اندر معاملہ کبھی ان سے بات چیت ہو کو معاملہ پیش آئے تو وہاں سے پتہ چلے گا کہ اس آدمی کے اندر کوئی تعلیم یا علم نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے تو اس لیے یہاں جاہل امراد یعنی یہاں پر ان پڑھ نہیں جاہل سے امراد یعنی اس طرح کے غموار قسم کے ہاں او جڈ قسم کے لوگ جو کہ اخلاق و کردار سے آ ہوں اخلاق و کردار سے آ ہوں دوسروں کو حقیر جاننا دوسروں کو اپنے سے گھٹیا جاننا اپنی بات چیت میں اپنے معاملات کے اندر جو ہے دوسروں پر اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرنا یہ ان کی جہلت کی دریل ہے چاہے وہ کتنا بڑا بھی کوئی علم سے تعلق رکھنے والا کوئی بہت بڑا عالم کو کہ نہ کہلاتا ہو تو اس لیے جاہل سے مراد یہاں پر یہ لوگ ہیں تو جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں خال و تو کہتے ان کو کیا کہتے ہیں اس کے اندر دو معنے یعنی کہ سلام زاہی طور پر بھی کرنا کہ بھی ہم یعنی کہ ان کو سلام کہہ کے چل دیتے ہیں اور دوسرا ان کی جہالتوں کا جہالتوں سے جواب نہ دینا یعنی سلامتی سے چل دینا بغیر ان کی جہالتوں میں ملوث ہوئے بغیر ان کے ان چیزوں میں پڑے تو بغیر ان کے ساتھ الجھے الجھنے کے بغیر ان کے یعنی کہ جہالتوں سے بچ کر اپنا دامن چھوڑا کر اپنا دامن بچا کر جو ہے وہ چل دیتے ہیں سلامتی یعنی کہ بغیر یعنی کہ وہاں پر کوئی دنگا کیا کوئی اس طرح کی چیز کریے تو یہ ہے قالو سلامہ تو کالو کی زبان سے بھی قول ہو سکتا ہے کہ ان کی جہالت کا جواب ان کی گالیوں کا جواب اسلام سے دینا ان کی بری باتوں کا جواب اچھی باتوں سے دینا جو کہ ایک عموماً کی صفت ہونی چاہیے اور دوسرا ان کی جہالتوں کے اندر ملوث ہونے کے بجائے ان کے ساتھ ٹکراؤ لینے کے بجائے وہاں پھر وہاں سے سلامتی سے اپنا دامن چھڑا کے چل دینا اور اسی چیز کو آگے لانے فرمایا اگلے میں وسلم بلکہ دوسری آتما وسلم اللہ وا عن ہو اس کے اندر یہ بھی جہاز کے اندر آتا ہے کہ جب جاہل لوگوں سے کوئی غلط باتیں سنائی دیتی ہیں چاہے وہ غلط ان کو تعان و تشنیح ہو یا گالی گروج ہو یا ویسے کوئی وہ غلط کاموں میں ملوث ہوں تو وہاں پر بھی وہ جو ہے ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے اٹھتے یا ان کی باتوں میں شریک نہیں ہوتے اور اسی لیے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ انسان اگر کوئی کے گالی گلوچ کرتا ہے تو اس کا جواب نہیں دیتا تو فشتے اس کا جواب دیتے ہیں آپ مک ان آما ان نملکن بین کما انک کہ اگر تم تمہیں کو گالی دیتا ہے تو تمہارے درمیان فشتہ ہوتا ہے جو تمہاری تمہارا دفاع کر رہا ہوتا ہے کل نماشہ تمکا حاضہ قالوب النت انتا حق اگر تم کو گالی دیتا ہے کوئی تشنی کرتا ہے تو فشتہ آگے سے اس گالی دینے والے کو کہتے کہ تو اس کا حقدار ہے تو جو کہہ رہا ہے یہ تیرے لیے ہے تو تو ویدا کل طلح یعنی کہ جب اس کا جواب دیتا ہے تو پھر فرشتہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ دو آدمی لڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے تو ایک آدمی خاموش تھا تو آخر میں آ کر اس نے بھی جواب دینا شروع کیا تو میں کہ یہ دونوں کے درمیان فرشتہ تھا جو اس کا جواب دے رہا تھا پہلے دار و کرنے والے کا جب تک یہ بولا نہیں دوسرا جب دوسرا بول پڑا تو فرشتہ نے پھر اس کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس کے اندر کیا ہے اس میں اس چیز کا سبق ہے کہ ایک مومن عباد الرحمن کے جو صفت ہے وہ برداشت کی صفت برداشت کی نرمی کی یہ چیز یہ چیز صفت دوسروں کے یعنی کہ غلطیوں کو دوسرے اس طرح کی چیزوں کو ان کو برداشت کرنا اور ان کی یعنی کہ برائیوں کا جواب برائی سے نہ دینا جس طرح کہ وہ عربی شاعر کا کہنا ہے اللہ جہل الحل کہ کوئی ہمارے ساتھ جہال سے پیش نہ آئے تو کیا کہتا ہے کہ اگر تم ہمارے ساتھ جہالت کرو گے تو ہم تم سے بڑھ کر اسے جہالت سے پیش آئیں گے تو یہ چیز نہیں ہے کووڈ کے جواب پتھر سے دینے کا جو ہمارے بھی مسائل مشہور ہے تو یہ چیز ہے بلکہ مومن کی صفت کیا ہے کہ وہ یعنی کہ اگر پہلی بات تو بلکہ دوسروں کی برائیوں کا جواب اچھائی سے دینا جیسا کہ صورت خصلت میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ادفا بلتی یہ احسن کہ تمہارا یعنی کہ اپنے کسی کسی کا رد کرو جو سب سے بہتر اس کا رد ہو سکتا ہے اور سب سے بہتر رد یعنی کہ اس کی ان برائیوں کا جواب اچھائیوں سے دینا بغالیوں کا جواب کا دواؤں سے دینا تو یہ چیز ہے اور اگر یہ نہیں کم کم تو کم کم ان کے ساتھ ان کی برائیوں کے اندر نہ ہونا ان کی ان چیزوں کے اندر نہ الجھنا تو خاطہ اور جب ان سے جاہل لوگ گنوار اجڑ لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں جو اخلاق و کردار سے آ رہی ہیں تو ان کو وہ سلام کہہ کر چل دیتے ہیں یا سلامتی سے اپنا دامن بچا لکے کے ان کے ساتھ بغیر الجھے چل دیتے ہیں ملزین ابھی تو انہوں نے جدم اور تیسری صف صف کی بیان کی یہاں پر پہلے تو اخلاق و کردار کے حوالے سے تھی اور تیسری صرف ان کی اللہ تعالی کے ساتھ پہلا بندوں کے ساتھ معاملہ اب یہاں پر اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے و لذینہ اور وہ لوگ یہ بیتونہ جو گزارتے ہیں اپنی راتوں کو بات ہے رات گزارنا رب بھی ہم اپنے اب کے لیے سج عدم و قیامہ سجد اور قیام کرتے ہوئے کہ جن کی راتیں اپنے اب کی بارگاہ میں سجد قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں اور اس میں تہجد کی نماز کا ذکر اور اس کی فضیلت اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق قیم ہوتا ہے اس کا بیان کہ اپنے اب کی خاطر جو ہے ان کی راتیں گزرتی ہیں سجدے قیام کرتے ہوئے اور سجدے قیام سے مراد یعنی پوری نماز ہے لیکن چونکہ نماز کے اندر سب سے زیادہ اہم چیزیں قیام ہے لمبا ہے اور سجدہ ہے جو نماز کی سب سے افضل کیفیت ہے اس لیے ان کا ذکر کیا اور مراد جو ہے اس نماز یعنی کیا رات کا قیام اور رات کی نماز تو جن کی راتیں جو ہیں وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں سعید قیام کرتے گزرتی اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے اپنا تعلق قیام کرتے اور اللہ سے مناجات کرتے ہوئے اور جس طرح پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جس قدر تہجد کی نماز کے اندر جو ہے ایک بندے کا تعلق پیدا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اس قدر کسی اور چیز میں نہیں تجافہ جنوب ہمارے مزاج یا دونوں رب خوف کہ جن کی کروٹیں ان کے بصروں سے الگ ہو جاتی ہیں اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف و تتمعہ اس سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت رحمت کو امید رکھتے ہوئے اور دوسری یاد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان امن ہوا قانتن آنا اللہ سا جدم وقاءمہ یا حضر الآخر طبیر جو رحمۃ کیا وہ شخص کہ جو قانتن آنا اللہ کہ رات کی رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے متیف اور مردار ہو کر اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے ساجدم وقا امہ سجد اور قیام کرتا ہے غدر الآخر طویر جو رحمت ربی آخرت کا اس کے دل میں ڈر ہے اور پر رب کے رب کی رحمت کی امید ہے کہنے کا مقصد یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندے ہیں اور یہ صفات پڑھتے ہوئے ہمیں ضرورت ہے ان کو اپنے اندر دیکھنے کی کہ یہ صفات ہمارے اندر کہاں ہیں کہ واقعی یہ بادر الرّمان کی صفتیں ہم ان پر ہیں یا نہیں ہیں تو وہ مات اللہ تعالیٰ کہ جن کی راتیں گزرتی ہیں اپنے آپ کے سامنے شہید قیام کرتے ہوئے اور بعض دوسرے علماء نے اس کا یہ معنی کیا ہے پہلی آیتیں جو پہلی آیت تھی اس میں ان کا دن کے معاملات ان کا چلنا پھرنا ان کے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنا اور دوسری آیت میں ان کے رات کی ان کی رات کی کیفیت کہ رات ان کی کس انداز سے گزرتی ہے ملزیر یقول رب بن صرف انّّا آذاب جہنم اور جو لوگ وہ لوگ جو کہتے ہیں رب بن صرف انّّا آداب بہنم اے رب ہم سے پھیرتے جہنم کا آذاب پہلی بات تو اس عائد کی مناسبت صابق آیت کے ساتھ وہ اس لحاظ سے کہ راتوں کو قیام کرتے بندوں کے ساتھ ان کے اس انداز سے اچھے اخلاق و کردار لیکن ساری چیزوں کے باوجود ان کے دل میں کوئی تکبر غرور نہیں آتا کہ ہم بڑے نیک ہیں ہم بڑے متقبار ہیں بلکہ کیا ہے اس کے باوجود بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اور سے جہنم سے بچنے اور جننت کو پانے کی دعائیں کرتے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان عبادتوں کے کرنے کے ساتھ ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں اللہ کا ڈر خوف بھی ہے کہ کہیں یہ نیکیاں قبول نہ ہو جس طرح ہم نے پہلے صورت مومنوں میں پڑھا ہے کہ وہدین یتوں نما عطا و قروب وجلہ و کہ وہ اللہ نے جو ان کو دیا ہے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے دل ڈر خوف زدہ ہوتے ہیں ڈر ہوتا ہے اس میں اللہ محمراجی عمر تو یہ ہے مومن کی صفت کہ نیکی بھی کرتا ہے اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے اور جو اسے ان کے بندوں کے بارے میں اللہ کے بارے میں جو اچھائی بھلائی ہو سکتی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں اس بات کا کھٹ کا ڈر بھی ہو کہ کہیں میرے ہاں اللہ کے یہاں یہ نیکیاں میری قبول نہ ہو اور اللہ کے عذاب کا ڈر تو اسی یہاں پر ان نیکیوں کے باوجود کیا کہتے ہیں اللہ جن جو کہتے ہیں یا قورن کہتے ہیں ربا نصرف جہنم اراب ہم پھر سے بھیر پھر دے ہم سے جہنم کا عذاب یعنی ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے ان آداب اہا کا بے شک اس کا عذاب جو ہے غرام غورامہ کیا ہوتا ہے ہاں چمر جانے والا ایسا عذاب جو لازمی ہے یعنی چمر جانے والا یعنی کہ جس کو جو جہنم میں چلا گیا ہاں وہ ہمیشہ جہنم کا رہ کے ہو گیا اگر وہ کافر ہے تو, تو اسی عاقف میں ان حادثات مستقرم و مقامہ کہ بے شک وہ جہنم جو ہے ساتھ بہت بری ہے مستقرن استقرار کی جگہ مقام ٹھہرنے کی جگہ تو یہاں پر بھی دو چیزوں کا ذکر ہوا یعنی کہ دو صفت جہنم کی بیان ہوئیں ایک مستقر کی اور ایک مقامن ٹھہرنے کی تو اس میں دونوں میں کیا فرق ہے اور ہمارا فرق یہ ہے کہ کافر کے لیے کیا ہے وہ مستقر ہے اس کے لیے ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے اس کے ہمیشہ وہاں پر رہنے کی اس کا مستقر ہے اور مقاماً اگر کوئی توحید پرست ایمان والا جہنم میں جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے وہ مقام ہے یعنی اس کے کچھ وقت جب تک اس کی اسدا پوری نہیں ہوتی اس وقت تو اس کے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے تو اسی لیے چونکہ جہنم میں جانے والے دو طرح کے لوگ ہیں ایک کافر مشرق ہے کہ جو ہمیشہ جہنم میں ہیں اور دوسرا وہ توحید پرست ایمان والا ہے مومن ہے کہ جو اپنے قبیرہ گناہوں کی وجہ سے جس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے تو اس کا جہنم میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے تو اسی لیے اللہ دونوں جہنم کی بیان کی لیکن یہاں پر اس سے پہلے جہنم کے عذاب کا جو ہے لازم ہونا یا اس کا عذاب کا چمڑ جانا تو اس میں عذاب کی شدت کا ایک پہلو چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو لیکن اس کے اندر کیا پہ کیا شدت ہوگی کیا سختی ہوگی تو اس لیے جو ہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں یعنی اپنی نیکیوں کے باوجود بھی ان کو ڈر اور خطرہ ہے کہ کہیں پھر بھی ہم اللہ کے عذاب کے مستحق نہ ہوں تو یہ ہے محمل کی صفت کہ نیکی کرنا اور نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا اس کے اندر میں ڈر خوف ہونا وہ لذین یقور الب الصریفاء الداب بجنم اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رب ہم پھر ہم سے جہنم کا عذاب اور اس میں اس بات کی تعلیم بھی کہ انسان کو چاہیے کہ نیکی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا بھی کرے نہ سمجھے کہ میں نے نیکی کر لی ہے اب جہنم سے بچ گیا اب میرے لیے جہنم نہیں ہو سکتی بلکہ اس دعا کی ضرورت بھی ہے وہ لذین ادا انفقو علم یوسریف علم یا قتھرو و کا اور وہ لوگ جو اذا انفقو جب خرچ کرتے ہیں لم ریفو اسراف کیا ہے فضول خرچی وہ لمبی اور نہ بخل کرتے ہیں تقتیر سے تقتیر کے معنی کسی چیز کو تنگ کر رہا تو نہ تو مال استعمال کرنے میں ہاتھ تنگ کرتے ہیں مخل کے کام لیتے ہیں اور نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں اور کہا نہ بے کا اور ان کا معاملہ مال خرچ کرنے میں بین ذلك اس کے درمیان ہوتا ہے قوامن کے معنی جو سیدھا ہو صحیح ہو جو سیدھا صحیح رستہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں مال خرچ کرنے میں تو یہ اس میں صفت ان کی بیان ہوئی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے حوالے سے کہ دیے ہوئے مال کو ان چیزوں کو استعمال ان کا کیسا ہے کہ نہ تو اس میں فضول خرچی ہے اور فضول خرچی کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہو اور ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ دو چیزیں ہیں صورت اصراء کے اندر دو چیزیں پڑھی تھیں ایک اسراف ہے اور دوسرا کیا ہے تبذیر ہے تو اس میں فرق علماء نے جو کیا ہے اسراف کے معنی فضول خرچی کے مال کو خرچ کرنے کی ضرورت تو ہے لیکن اس کو ضرور یعنی کہ خرچ کرنا جائز تو ہے لیکن اس کی ضرور سے بڑھ کر خرچ کرنا یعنی جہاں پر ایک چیز سے کام ہو سکتا ہو وہاں پر دو چیزیں لینا جہاں پر یعنی کہ تھوڑی چیز سے کام چل سکتا ہو وہاں پر زیادہ چیز لینا اس کے استعمال کرنا یعنی وضو کے لیے تھوڑا پانی کافی ہے اس کے لیے وہ ٹوٹی کھلے رکھنا اور پانی بہتے رہ بہتے رہنا یہ کیا ہے فضول خرچی ہے یہ اسراف ہے تبذیر کیا ہے پانی کی ضرورت نہیں کھولنے کی بلا وجہ اس کو کھول کے چھوڑ دیا یہ کیا ہے تبدیر ہے اس کو ضائع کرنا اس کے لیے اس کو کا کمانا ضائع کرنا تو دونوں فرق یہ اس لحاظ ہے اس لیے وہ اس نے ذکر کیا تھا ہم نے کہ بعض علماء نے کہا کہ اگر تم حال پر اور جائز چیز پر لاکھوں درم بھی خرچ کر ڈالو تو وہ تبدیر یا اصراف نہیں ہے اگر تم حرام کے کام پر ایک درم بھی خرچ کرو ایک روپیہ بھی خرچ کرو تو کیا ہے اصراف یا تبدیل ہے کہ تم تم نے بے جا خرچ کیا ہے تو اس یہ دونوں چیزیں تبدیل ہو یا اسراف ہو مال کو فضول خرچی ہو یا مال کو بلا بے جا خرچ کرنا ہو تو دونوں ہی چیزیں حرام اور ناجائز ہیں میں و لذینۂ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ بھی علامت ہے اذا انفقو جب خرچ کرتے ہیں لم صرف تو اسراف نہیں کرتے وہ چاہے کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو پینے کی ہو کھانے کی ہو پہننے کی ہو کسی بھی استعمال کی چیز کیوں نہ ہو کوئی بھی کسی طرح کا معاملہ کیوں نہ ہو جس جی حد تک جس چیز کی ضرورت ہے اس کے مطابق ان کا استعمال ہوتا ہے اور جائز چیزوں کے اندر ہوتا ہے نہ کہ حرام کے اندر وہ لمی اخترو اور نہ بخل سے کام کجوسی سے کام لیتے ہیں کیونکہ بخل کنجوسی بھی ناجائز ہے یہ یاقم و کہ بچو کس سے بخل سے پہنماحل کا من کا نا قبل کم کہ تم سے پہلے لوگوں کو پہلے قوموں کو اسی بغل و کنجوسی نے ہلاک کیا تو اسے سے نے سختی سے منع کیا تو اس سے کیا ہے کہ انسان دنیا کے اندر بھی دلیل خوار ہوتا ہے جس میں صورت اسلام میں ہم نے پڑھا فتح کودہ ملومم محصورہ کہ تم مذمت بھی ہوگی تمہاری اور خالی ہاتھ بھی رہو گے اگر فول خرچی کرتے ہو تب بھی مذمت ہوگی کہ تم ان کے بیوقوف میں عقل ہے کہ خرچ کرنے کا پتہ نہیں اور بخل کرتے ہو تب بھی مذمت ہوگی کہ بخل بکیلا آدمی خرچ نہیں کرتا تو اس لیے دونوں ہی چیزوں سے منع کیا گیا ملمی قطور اور نہ بخل کنجوسی سے کام لیتے ہیں وہ کا نبی کا اور ان کا خرچ کرنے کا انداز اس کے درمیان ہوتا ہے اسراف راف تبدیر کے اور مخل کنجوسی کے اس کے درمیان قوام وہ رستہ وہ چیز جو صحیح ہو سیدھی ہو اور جس سے آپ کے معاملات قائم رہیں اور مال کے حوالے سے اگرچہ مال کوئی پسندیدہ چیز نہیں دین کے اندر لیکن اس کو ضائع کرنے سے منع کیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے صورت النساء کے شروع میں کیا فرمایا بلاۃ تو صفا ام وقم الطیجہ اللّہ لکم قیاماں کہ وہ مال جس کو اللہ نے تمہاری زندگی کے قائم ہونے کا زندگی کو گزران کا ان کو ذریعہ بنایا ہے تو اس مال کو بے کے حوالے ان کے ان کو نہ دو ان کے ہاتھ میں نہ دو تو یہ منع ہونا کس بات کی دلیل ہے کہ اگرچہ مال حاصل کرنا اکٹھا کرنا یہ چیزیں کوئی پسندیدہ چیز نہیں تھی کے اندر لیکن اس کے باوجود جو زندگی کے گزاران کا جس کو ذریعہ بنا دیا ہے تو اب اس کو مناسب طریقے سے استعمال کرنا یہ بھی ضروری ہے اس کی تعلیم بھی دی تو اس لیے اور نبی وصلا السلام نے جو چیز جن چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر کیا اس میں کیا ہے اور اداعت المال اور مال کا ضائع کرنا مال کو ضائع کرنا کہنے کا مقصد کہ مال کا استعمال اقتصاد کے ساتھ جس کو عربی کے اندر تین چیزیں ہیں ایک اصراف ہے اور ایک تقتیر ہے اخترو اور, اور تیسرا ہے اقتصاد اصراف ہے خدو الخرچی تقتیر ہے بخر کنجوسی اور تیسرا کیا ہے اقتصاد کے معنی کسی چیز کا معینہ روی مینہ روی اس کا استعمال اس میں کیا ہے کہ آدمی چیز کو استعمال کرتے ہوئے دیکھے کہ کہاں تک اس کی ضرورت ہے اس کا ایک درمیانہ ایک انداد ہو کہ جس میں فضول خرچی اور بخل کجوسی نہ ہو اور حکمت, حکمت عملی ہو عقل مندی سے اس کو استعمال کیا جائے اور اس لیے بات روایات میں جس طرح آتا ہے ما اعلیٰ من کہ جس نے اقتصاد سے کام لیا میانہ روی سے کام لیا وہ کبھی فقر و فاقے کا شکار نہیں ہوتا فقر و فاقے کا بھوک کا ان چیزوں کا وہ اشکار ہوتا ہے مال آیا اڑا دیا تو یا بخل کنجوسی کر کے اللہ نے اللہ کی رحمت کو دراضے اسے خود اپنے اوپر بند کر لیے ہاں تو یہ ہے جو اس کی فقر و فاقے کا اس کے انچینوں کا جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے اور دوسری حدیث میں آپ مانتے ہیں آسن القص القست و فلقینہ کہ اگر مال زیادہ ہو کیا ہی اچھا ہے انسان کا اس میں یعنی کہ میان روی اختیار کرنا وہ احسن و قست الفقر حتیٰ کہ فقر و فاقہ بھی ہو تو وہاں پر بھی مین الروی کیا ہی بہتر چیز ہے تو کہنے کا مقصد کہ ضرورت ہے انسان کو یہاں پر بھی مال کے استعمال کے اندر بھی بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے منفق منفق ہے رج العرف قطن او عائشہ اور فی کہ کسی آدمی کی اس کے سمجھدار ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اس کے مال میں اس کا صحیح استعمال اس کے مین الروی کا استعمال اور کوئی شک نہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے دنیا آخر دونوں کے لیے دنیا کے حوالے سے بھی اس کے معاملات کو چلانے کے لیے اور آخ کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی کہ گناہ ہونے سے بچنے کے لیے یہ دونوں چیزوں کے لیے ضروری ہے کافی یہاں تک یا خال <سؤال> <سؤال>